الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاحت والسلام على سید الانبیاء السلین خاتم النبیین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں پیچھے بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے یا جزیرت العرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ آپ کی نبوت پوری دنیا کے لیے بھی تھی اور ساری انسانیت کے لیے بھی تھی اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمایا تھا کہ عما اور صلاح کا اللہ کافت بشیر کہ ہم نے تو آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کیا تھا کہ کل النبی بعض علاقوں میں ہی خاص وہ بعض ولم سکافا کہ ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا اور مجھے ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن جیسا کہ پیچھے بھی اب لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ صلح ادیبیہ کے پہلے تک یہ موقع نہیں مل سکا لیکن جب صلح ہوئی تو اس میں جنگ بندی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا موقع ملا مسلمانوں کو سکون ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت میں جو بہت سارے اقدامات کیے اس میں سے ایک اقدام یہ بھی تھا کہ جزیرت العرب اور جزیرت العرب کے باہر جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور حکمران تھے ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے آپ نے خطوط بھیجے اس لیے کہ حدیث میں جیسے بتایا گیا الناس اعلیٰ دینی ملو کی لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں بادشاہ کا جو مذہب ہوتا ہے عام طور پر اس کی رعایا کے بھی وہی مذہب ہوتا ہے بادشاہ کو دین کی دعوت پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری اس کی رعایا تک اس پیغام کا پہنچانا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت میں سلے حدیبیہ سے واپسی کے بعد اس وقت کے جو عالم کے بڑے بادشاہ تھے اور عرب کے جو بڑے حکمران تھے ان سب کو خطوط لکھے اور اس کے ذریعے سے ان تک دین کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے لیے آپ نے بڑا اہتمام بھی کیا پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ بھی کیا تو صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ آپ خط تو لکھ رہے ہیں لیکن دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو خط لکھتا ہے تو اس پر مہر ہوتی ہے بغیر مہر کے وہ کسی خط کو قبول نہیں کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا مشورہ قبول کیا اور ایک مہر بنائی چاندی کی انگوٹی تھی جس پر محمد رسول اللہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا نیچے محمد تھا درمیان میں رسول تھا اوپر اللہ تھا یہ مہر آپ نے بنائی اور خطوط لکھے خطوط بھیجنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو منتخب کیا جن کو وہاں تک بھیجا جائے تو ایسے صحابہ کو منتخب کیا جو ان علاقوں کی زبان جانتے تھے جن علاقوں میں ان کو بھیجا گیا تھا اور وہاں کی تاریخ سے بھی واقف تھے کیونکہ مکے کے عرب عام طور پر تجارت کیا کرتے تھے تو عرب کے مختلف ممالک میں ان کو آنے جانے کا موقع ملتا تھا جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ان علاقوں کی زبان وہاں کی تہذیب وہاں کے رسم و رواج اور وہاں کی بادشاہوں کے جو آداب ہیں ان ساری چیزوں سے وہ واقف تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو منتخب کیا جو وہاں کی زبان وہاں کے حالات وہاں کے آداب رسم و رواج وغیرہ سے واقف تھے پھر آپ نے خطوط لکھوائے اور خطوط انتہائی جامع تھے مختصر خطوط تھے لیکن اس میں کام کی باتیں تھیں خطوط میں بڑی جرات سے بھی کام لیا گیا تھا آج ہمیں کہنا اور سننا بڑا آسان ہے اس وقت کا جو ماحول تھا اس ماحول میں ایران فارس کا بادشاہ کو روم کے بادشاہ کو اور دیگر بادشاہوں کو خط لکینے کی جراط کرنا ہی ایک بہت بڑی جراط تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس کے مضامین بھی تقریباً مشترک تھے اس میں خاص طور پر اسلام کی دعوت کو مقدم رکھا گیا تھا اسلام کا پیغام مختصراً ان تک پہنچایا جائے اور جو سفارہ جن کے ہاتھوں اپنے خطوط بھیجے تھے وہ بھی ایسے تھے کہ جو اس پیغام کو وضاحت کے ساتھ پہنچا سکتے تھے جو سوالات ہوں ان کا جواب بھی دے سکتے تھے تو اللہ کے رسول نے جو خطوط لکھوائے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کی اللہ کے نام سے کی یہ بتلانے کے لیے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب ہیں اور یہ اعلان بھی تھا کہ آج سے جو بھی بین الاقوامی پیغام جائے گا وہ اللہ کے نام پر جائے گا اور شریعت کا جو مزاج ہے اس کے مطابق جائے گا پھر جو خط آپ نے اس کی ابتدا کی اپنے نام سے کی عام طور پر اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جس بادشاہ کو خط لکھا جاتا تھا پہلے اس بادشاہ کا نام لکھا جاتا تھا اس کے بعد جس نے خط لکھا ہے اس کا نام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بدل دیا پہلے اپنا نام لکھا یہ بہت بڑی جرات تھی اس زمانے میں کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور دوسرا ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا اور جو عیسائی بادشاہ تھے ان کے لیے عبد اللہ لکھا کہ اللہ کا بندہ اس لیے کہ بعض ان میں سے عیسائی بادشاہ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی لکھا کہ اللہ کا بندہ ہوں میں اور جو مشرق بادشاہ تھے کسرا وغیرہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی رسالت کے بارے میں تحریر ان کے ان کے صرف اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اپنا نام پہلے لکھا اپنی رسالت کا اعلان کیا اس کے بعد اس بادشاہ کا نام لکھا یا حکمران کا جس کی طرف وہ خط بھیجا گیا تھا اور ہر بادشاہ کو اس کے لقب کے ساتھ آپ نے خط لکھا جس علاقے کا وہ بادشاہ تھا جو اس کی رعایا تھی اس رعایا کا چونکہ وہ حکمران ہوتا تھا تو اس لیے آپ نے خط میں بھی اس کا خیال لکھا عظیم مصر لکھا اور عظیم فارس لکھا اس طرح سے ملک و حبشہ لکھا تو جس کے لیے جو لقب مناسب ہو سکتے تھے وہ القاب آپ نے اس کے لیے لکھے پھر آپ نے سلام لکھا السلام علام سلام من طب الخدا ڈائریکٹ سلام نہیں کیا بلکہ یہ لکھا کہ جو ہدایت کو قبول کرے اس کے لیے سلامتی ہے پھر اللہ کی ہم دو سنا بیان کی اور پھر ہر خط میں آپ نے پیغام دیا کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے جو اسلام قبول کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی ہے اسلم تسلم آپ اسلام قبول کیجئے آپ صحیح سالم رہیں گے آپ محفوظ رہیں گے آپ کے علاقوں میں سلامتی رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ پر دوسرے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا اور دوسری چیز چونکہ بادشاہ عام طور پر جب ایمان لاتا تھا تو اس کے ساتھ سال اس کی رہا بھی ایمان لاتی تھی تو اس لیے کہا کہ دگنا اجر ملے گا لیکن دھمکی بھی تھی ساتھ میں کہ اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو فلا, فلا قوم جس قوم کا وہ بادشاہ تھا کہا کہ اس قوم کا گناہ بھی تم پر ہوگا اس لیے کہ تمہارے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری رعایا بھی اسلام سے دور رہے گی اس لیے ان کو دھمکی بھی تھی اور پھر اس کے ساتھ بعض جو عیسائی بادشاہ تھے ان کے لیے وہ آیت لکھی کلی و سوائے مشترکہ تھا اہل کتاب کے, سب اللہ کو مانتے تھے, سب توحید کے قائل تھے اس کی طرف ان کو دعوت دی تو یہ خطوط دے کر آپ نے بھیجا جب خطوط ان بادشاہوں تک پہنچے یا ان کے نمائندوں تک تو اکثر بادشاہوں نے ان خطوط کا اکرام کیا اور آخر میں مہر تھی اس میں تو اکثر بادشاہوں نے اکرام کیا خاص طور پر نجاسی کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی خط پہنچا وہ کرسی سے نیچے اتر گیا آنکھوں سے اس نے خطوط کو لگایا خط کو لگایا بوسا دیا اور بعض روایت سے معلوم ہوتا کہ اس نے اسلام قبول کیا ایسے ہی جو مصر کا بادشاہ تھا مکوق اس نے بھی بہت اچھا برتاؤ کیا اور اچھا وعدہ بھی کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیت بھی دیا جو اللہ کے رسول تک پہنچایا گیا ایسے ہی روم کا جو بادشاہ تھا قیسر اس نے بھی بڑا پہلے تو تحقیق کی اس نے اس وقت اس علاقے میں جو مکے کے نمائندے تھے ان کو بلوایا اتفاق سے وہاں ابو سفیان تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف بڑے مسلمانوں کے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے وہ وہاں پر تجارتی قافلے کے ساتھ تھے ان کو بلوایا اور پھر ان سے کچھ سوالات کیے تحقیق کی پھر اس نے اعلان کیا کہ یہ نبی برحق ہیں اور کہا کہ مجھ سے میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے پاس چلا جاتا اور اس کا پیر دھو کر میں پانی پیتا پھر بعض مسلحتوں کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پایا اور اس نے اچھا برطاو کیا ایک بادشاہ تھا ایران کا کسرا وہ مشرق تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کے نام سے پہلے رسول اللہ کا نام آیا ہے تو تکبر کے مارے اس نے کہا کہ ایک میرا غلام اس کی اتنی بڑی کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے مدینہ بھیجیے اور اس کو جو دعوی کر رہا اس کو میرے پاس بھیج دیجیے تو بازان نے دو آدمیوں کو بھیجا تو اس کے پہنچنے تک اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا جو کسرا ہے اس کسرا کا اس کو اس کے ملک میں بغاوت ہو چکی ہے کسرا کو اس کے بیٹے نے مار دیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو یہ پیغام جب ان تک پہنچا تو انہوں نے بازان تک پہنچا پیغام پہنچایا ان کے پیغام پہنچانے کے بعد بازان کو خبر آئی کہ کسرا کا قتل ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا اس کے جگہ پر جانشین اس کا بن چکا ہے تو اس نے بھی اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کی رہا نے بھی اسلام قبول کیا تو بہرحال جو خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے ان خطوط کے ذریعے سے دعوت عرب سے باہر عام ہو گئی اور اس کا تعارف ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہی چیزیں ان قوموں میں ان قوموں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گئی ہے تو بہرحال یہ پیغام ہے ہمارے لیے بھی اسلام کی دعوت دینے میں ضرورت ہونی چاہیے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے ایسا پیغام جو سب میں مشترک ہو اس کے ذریعے سے دعوت دینی چاہیے ہر قوم کی تاریخ ان کے مزاج اور ان کی خصوصیات سے واقف ہو کر اس کے مطابق انہیں دعوت دی جاتی ہے تو اس دعوت میں اثر بھی ہوتا ہے تو ہمیں بھی اس پیغام کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو خاص طور پر سامنے رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے امین وہخردانہ الحمد الحمدللہ